سنت عالمی کا عمل استاد العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل عام صاحب چشتی دامن برکات کو بلا لیا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے نعرے تحقیل نارے ری شال نر ری شال نعرے تحقیر نعر حیدری نارے, نارے, نارے حیدری صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصدون على النبي او حل دین آ منو سل مو تسلی منا یا سیدی یا رسول اللہ والا عالک وسابیا سبی بم والسلام تو سنا معل سات من والا آلک وساب يا مکین کلو بل اور ناجر نوست مرنے تو خطاب فرما پنڈ باٹر نوجوان دی محنت نار پہلی مرتبہ ناچی حاضر خدمت ہویا ہے اللہ تبارک و تعالی اس چیز ہر ترجمانی تھے سامنے کرم دی توفیق بخشے اللہ تعالی دے فضل و کرم تسا جو سننا سچ مبنی, مبنی, مبنی جس دے اندر مخلوق نو خوش کرنا جانبداری جانب فرقہ پرستی جھوٹ جوٹ جوٹ جوٹ اور اس طرح دے دیگر غلط قول بالکل نہیں ہوگی میں تھان راضی کرن نہیں آیا تمی ہوو یا ناراض ہوو منو اس کوئی فرق نہیں میں صرف اللہ ج شاہ اور استفاق محبوب صلی اللہ تعالی راضی کرنے <تصفح> <تصفح> لہذا اگر کسی سنگینوں میرے دوران خطاب کوئی دین کی گل سن کے تکلیف محسوس ہوے تو برداشت کرے اس ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرے میں اس کی کوئی نہیں سننی میں صرف اپنے قرآن حدیث اجماع امت اور اسلاف امت بزرگان دین دی جو کچھ گل ہے اس کے مطابق چل میرے تر جان مینو اس چیز کا کوئی پہار نہیں میں صرف جو خدا رسول شریعت گل ہونی ہے وہ کر گزرنی ہے پاوے اتنے صدر بٹھا دوج بٹھا درل بٹھا دیو کرنل بٹھا میرے واسطے ماسا فرق بالکل اپنی ذہن کی خرابی دور کر کے بیٹھے جی جیڑی جی گل کرانگا اس کا میں ذمہ خوشامت والا پاسا ہی خوش آن دی ان دی. مینو ہی نہیں خوشامت منو آدے تری کے رہن پھر کونی تھی لوڑ یہ خوشامت نہیں کرتا میں ہی ساتھ اور ساتے رہن پسند کرنا اور اسے فخر کرنا ایک تو ہوا بندہ بخا ہوں ادرو ہوں میں اللہ کے فضل ادروں ہی رجھا میں کسی دی بک شک نہیں اس واسطے خوش خوشامت کرنے کی خوشامت دنیا بھی مفادات کی خاطر ہوتی ہے دنیا کسی کو لینی کسے کسی کوم پھر بندہ خوش آمد کرتا ہے میں میرے تمہیں کروں اللہ تعالی اپنے کرم فضل میں صرف اپنی بارگاہ دا امیدوار رکھے اور کسے دے کسی امیدوار نہ بنا میں تو ہنوے بھی نہیں آکھاں گا تو سا بخشے ہو جانتی ہو آگئے جے محفل دے اندر بخشے گئے جے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں نے اینج دے بھی کور نہیں آگا میں نے اپنے جنتی ہوندہ پتہ نہیں تو انو کی میں آکھا جنتی میں نے اپنی آکھ بات رو رونا کے پتہ نہیں مانتے مرنا ہوں اگر نہیں مردہ میں تو ہاڑے آئے میں پول بنی جاماں کے تو سا جنت بڑے دور دیا منزل نے جے ایمان سے مر گئے تو پھر امید ہے جنت جے نہ مرے پاوے ساری زندگی سن سندیا مر گئے تم کچھ اصل شہ ایمان ایمان دے بارے کوئی پتا نہیں بندے نرد ویلے ہے کہ نہیں لبا اس بارے حتمی فیصلہ یقینی کوئی نہیں کرتا کس باغ دی مولی ہے جب حضرت سیدنا سدی اکبر رضی اللہ تعالی ان جیسے اللہ تعالی دے محبوب مقبول دے پیشوا حضور دی امت دے اندر وہ نے کہ اگر اب ایک میرا پیر جنت دے وچ ہو باہر ہو تو میں اس ویلے بھی اس بے نیاز تراگا تو کہ تو پتہ نہیں کی فیصلہ کر سکتا ہے آشیا ساوی یعنی اس درجے کا جنتی ہونے کوئی شک نہیں جن زبان رسالت جنتی فرماوے شک نہ انہوں شک سی انہوں بھی شک نہیں سی نہ کسی ہو شک ہو سکتا جنوں شک ہونا جنتی کافر کا ہے لیکن آپ نے اللہ تعالی دی بے پرواہی دل, دل کیتا ہے نا کی نو محبوب خدا دشارت بھول گئی وہ پھر اسے پنا ہو کے پایا کہ وہ اتنا بے پرواہ میں ایک پیرر رکھا ہوگا یہ جا آم نا طبقے کو مقررین طبقے کو جو حالات جتنے لگے پھرتے یہاں تو صحیح دس ورگے فلانے یہاں تو جڑے جڑے سنتے ہو کہ کوئی شریعت نہیں جاند میں بھی جنتی ہوں بھی جنتی جے آشکانت پہ اللہ دا ولی جیڑا بھی ویکو گے نا انہیں ہوئی آخنا میں گناہ گار میں مجرم پاپی ہاں میں پتہ نہیں جاننا جنت کے نہیں جانا پر وہ ڈرتے نظر آؤ گے لیکن یہ جو ہلا مقرر طبقہ ہمیشہ ڈرن دی بجائے نہ مراد بے خوف نظر ہے دلیر نظر ہونا ہے جرت کی جانگی رب اگے جرتاں جان گے جہالت دی دلیل ہے اگر شریعت نبیج قرآن حدیث کن کا دعوی نہ کرتے میرا موضوع ہی جاؤں بھی اپنی نویت دا منفرد جا ہے اور پچے گا صرف مومن نے بہت بد ہزمی کر دہت بہت ہزمی کر دفک سا تو منافق سنے گا مردہ جائے گا مومن سنے گا تو جائے گا جڑا بندہ اس موضوع سن کے وہالفت لگے نا گلت ہے او بندہ لگے نا. اپنے, اپنے آپ اندر اندر سوچ لے پکی گل کہ میں منافقہ ممکن میں کسمیا پیادہ بھی بندے اپنے آپ کا کوئی پتا نہیں لگتا اس گل دا کہ میں ہون کس حال چاہ شریعت کا شیشہ سامنے ہو سارا کچھ پتہ لگ جائے <تصفح> اللہ تعالی جا قرآن پاک اتارے ہر شائع اے شیشہ ہی تو ہے ہر شائے وقا چڑنی سارا کچھ نظر آ جانے جہاں قرآن مزید صحیح نگاہ چکرے موضوع کی سائنسی ایجادات کفر اور گمراہی کا سامان ہے پہلے تو موجود جہاں ان ہے ہی نہیں پکڑنا اگے آپ اندازہ لگا لو کہ اگان کی کچھ ہونا ہے لیکن اللہ دے فضل قرآن مجید کی بھرمار کر دیا جہے شیتان آدھے سائنس قرآن چ نکلی انہ کا جنازا جے کہ جی نکلتا جنازہ کیون نکل پہلے نمبر سے میں آیت کریمہ سورت زخرف رف تو پڑھنی سورت زخ روف کنویں سپارے سے یہ سپارہ نمبر ہے پچیس آیات دا سلسلہ جڑا شروع پیا ہوں تیتی تیتیس آیات مبارک تو یہ سلسلہ شروع پیا ہے پھر چونتی تک پینتی چھتی تک جڑیاں میں جائیں سامنے تلاوت کی ہیں. پہلو آیت مبارک تلاوت کراگا پھر ترجمہ پھر اس آیت مبارک دے اندر جڑے اشارے ہون گے وہ تھوڑے جو جہاں سامنے رکھا اللہ تعالی قرآن مجید اتار دیا یہ لحاظ نہیں رکھتا کسے دا کہ فلانے کیا کھنا آخنا فلانے کیا کھنا آخنا تھلے کی, کی, کی بننا اللہ دے فضل ناڑ, میں کسی کا لحاظ نہیں رکھنا یہ نہیں ویکھنا کی پلنا حالات کی نے سان حالات بوتنی سان صرف دین ناڑے. اللہ رسول دے فرمان سکھے ہوٹھے ہوا اس چیز دے مکلف ہے ہی نہ ارشاد ربانی فرمایا وی کونا سمت میر گرواہ لال میلو بروہ مال سمف مار جال وم ابو برحا یت متا دنیا اگر یہ گل نہ ہوں لوگ ایک ہی امت بن کھلونا اسان ضرور بنانے رحمانے لوکاں دے گھر لوکا چھتاں چاندی دی اگر اے گل نہ ہوں ترجمہ شروع اگر یہ گل نہ ہوتی کہ لوکاں اکا امت بن کھلونا سر بنانے رحمان کفر کرنے والے لوگوں دیاں چھتاں چاندی دیا اور سیڑھیاں چڑھ دے چاندی دیا اور انہ دے گھران دے دروازے یعنی چاندی فا فا سورو رنتا کیوں جنا بیٹھ جی دے, دے, دے, دے, دے ایک سہارا لیندے دے دے او بھی رخ روخا اور سونے دیا بڑا بڑی طرح دے آسائش ان کل ذالکا اور یہ سارا کچھ جڑا ہے وہ صرف دنیا دی زندگی دا ورتا ہوئے اور آخرت تیرے رب دے نزدیک تیرے رب دے پرہیزگار لوگ کچھ نہ کچھ مطلب اس آیا مقدر ساج آئی گیا ہونا مزید میں کچھ سمجھا دینا اللہ, اللہ تعالا فرما کہ جے اے دی دی گل نہ ہوندی کہ سارا دی رغبت کفر والے پاسے, آلے پاسے ہو جانی کافری بان کھڑونا سی اسان کافران کے گھر چھت سیڑیاں دروازے انہوں تختوں کیا مطلب اسان سونے تاندی کا بنا دے گھر کے ورتن کا مال اسان سونے چاندی کا بنا کافر لیکن اسان کیوں نہیں وی کے جڑے مسلمان ہیں یہ بےمان ہو جانا پسند یہ بےمان نہ ہو جان کر کے سونے چاندی محل نہیں اس جہرا مطلب ہوں پیش کیا میں مبارک پتا پہ لگتا ہے جی کافر مال سمان ورتن کا وہ ہوں سونے چاندی کا ایمان والا کوئی نصیب نہیں ہونا گل نہیں جی سمجھ کی مطلب جنا وی آخر دکھو کی کچھ تے ہوئی ہوئی دے گھر سونے دے چاندی بینفے سونے چاندی مطلب ہو جانا سی پیشہ جنت جان والے بند سن سڑ تے میں کرم دے مطلب کہ میں دے سامان نہیں دے سونے چاندی سمجھ آئی نہیں کوئی نہ <تصفح> سونے آب چاندی دا سمان محالت اگر چ نہیں لبنے آب آب دا ایمان بچاؤ دی خاطر لیکن ہوں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالی نے نو طرح طرح دا سامان سونے آب چاندی مکانام گھراں تو سوپیاں تو علاوہ ان دا سامان ضرور دینا ہے جڑے سامان دے نال انہاں کوفرج پکیاں رہنا تے مسلماناں دے واسطے فتنہ بڑھیا رہنا ہے سارے نہیںمن مسلمان جہے ہیںفر ہونگے انہوں کے مال سامان لیکن یہ آیا دستی ضرور پیے بہتے ادھر یا ادے پچے ادھر بئیمان ہو سکتے ہیں ہو جایا کرالا ان سامان کٹ کے جڑے ون سمنے ہون گے وہ کافر دے گا سہ جہے ہیں بے ایمان ہو کے کفر پاسرے پاسے لگ کلو گے اے آیت مبارک تو ضرور پتہ لگتا ہے بھائی سارے کافر تے تاں سونے چاندی کا سارا کچھ اللہ دینا سونا چاندی اللہ تعالیٰ فرمانا میں دے نہیں انہوں نے اس واسطے نہیں دے کہ ادھر ایمان والے بچا نے ایمان والے پچاو دی خاطر کافران سونے چاندی دے محل مکان نہیں ملے لیکن یہاں تے ضرور ہونا کہ جدو بھی اللہ تعالی امتحان لینا مسلم مسلمانوں کا اس لیے دینا انہیں کچھ وکھرا تو وکر سمان کافرانو پھر یہ ادمانا ہے صحیح یہ کرتے نے جہے میرے آدھے سنا ساتھ ہی سمجھ نہیں لگی پتا لگ گیا سامنے آ گیا شارا پرانے مجید کافر مال سمان جسلمان کفر گمراہی کا سمان ضرور بننا یہ فتنہ ضرور بننا ہے جی ان فتنے نو ویخ کے کوئی مقدرہ والا بندہ ہی اپنا ایمان بچائے گا پھر <سؤال> سوال یار اللہ تعالی کافر جو سامان دے کے مومنا ادما فیتنا انہیں بنا اللہ تعالیٰ انج چا کر مومنا سارا کچھ دینا رکھ دہگلا وہ ادھر دے مسلمانوں کا واہ حال, حال چنگا تو پلٹ دے تالا یہ ادھر پلٹ جان وہ ادھر نہ پلٹ یہ کی وجہ اللہ تعالی ان کیوں نہ ادھر پرتا چڑ دا ادھر مال دے سنگیو, اللہ تعالیت بنتا انگلی نہیں دردانی ہو سکتاگلی بندہ ہر گل آ جاب جب تہ تک پہنچو گے آخنا پینا تا کے پلیتوں کی حکمت کی ہے نو مسلمانوں مال تو کافر ویخ کے دے, پرت دے تو انہاں تے پرتنا سی کا پیچھے رب نو تو منیا نہ بن گیا منافع فائدہ سمجھ نہیں لگی پچھے آیا سیانے آتے مومنٹ کا کوئی قدم مقام نہیں شمار ہوسے کی خاطر رب نو من دولت کی خاطر ہویا اللہ تعالی مال دان د بن سمنیا چیزاں دنیا کافر امتحان کرنے ممنا دا جفر مال <تصو musst toplot> اپنے بھوک <täähetto> اپنی غریبی اپنی سادگی اللہ دے فضل اسلام تے <das complex> دین اسلام راضی ہو کے فضل دی مومن اللہ کی بارگاہ قدر پائے گا نا کہ یہ مومن جی نے کافراں کا سب کچھ ویخ کے انا قبول نہیں ہے من بھی سڈے کھلوتا ہے اصل مومن یہ ہوئی ہے اللہ تعالی نے ظاہری دا دولت سمان دنیا نہیں نہ آپ نے پسند فرمایا اس گل پچھوں نکتہ سی پتا اس پگ سجنا اے لوگا بھی آخنا سی یہ جڑا حضرت بلال ورگا تص آخ پر حضرت بلال ورگا کٹیچ کٹیچ کے تکلیفاں ویخ ویخ کے پھر دین پہ آپ پتا لگتا ہے محمد عربی پاک ہے ایک اشارہ ملیا ورتن دنیا سامان آرام آسائز سہولت ایاشیا ون سمنے ہو مسلمانوں فتنیا دا سبب بننے فیتنے بننگ فیتنا بننگ سبب بننے گمراہی کافر یہ مضمون اس آیت مبارک چانو اشارہ پہ مطلب نکلا اشارہ ملیا اور دوسرا یہ مل کہ اللہ تعالی کسی مجبور نہیں کرتا کہ مطلب جبرال ہی کافر کر دے کس بندے اختیار ہی نہ ہو اختیار تو بغیر ہی اللہ تعالیٰ کسی نافر کر چھوڑے نہ پھر سجڑوں اس دنیا اندر کافران مال دے مومنا لیمتحان بناؤ کا مطلب بھی کوئی نہیں امتحان ہوتا اختیار ہو جب میں مثال دینا میں آنا بھی آزمائش آ چڑنی کہ آ چڑنی اس لیے امتحان بننا جس لیے اختیار ہے جی میں اگوٹھا رکھ کے آخا چڑھ آ فرقہ امتحان وہ دکے شاہی اللہ تعالیٰ شاہی کسی اللہ سمجھو نال بولو اللہ ہاں خبردار ہے رکھنا سان اللہ تعالی اختیار دتا ہو جائے کفر راہ چھوڑ لے یا ایمان والا راہ چڑھ لے جا چا تیرا اپنا اختیار ہاں جی کفر چنے گا تو جہنم ایمان چنے گا جنم تیسری گل یہ تیسری گلان کہ اللہ تعالی تو الٹا یہ اپنا معاملہ رکھا ہوا ہے کہ فرمانا ہے جی نو سونے چاندی دم دیں کیوں اگا ہو جاننا کافرا جو سونے چاندی محل دے تو کیا نہ ہوئی پیسہ ویکنا مہالت ویکھنا گڈیاں ویخیا کوٹیاں ویکنیاں آخنا واہ واہ واہ بھائی رب وسد جنکھنا گریبا جنہ مرضی شریف عظیم انسان ہو आखना पता नहीं कि पता नहीं कि नाराज हो थो थो थो थो। सारे पिंड भैया मुनाफकों की सोच कसमिया मुनाफकों की सोच अगर तु आखो जेल माल है उस रबरा दी جی نہیں اس نارا دے مالا رباد ناراگی کا میار بنا کارون کو حضرت موسا لے اسلام آپ فکر درویشی والے سن so اور تسان دسویں چکی تربرادی so بولو چاہ کسرا بادشاہ خزانے سن استفا یار کی آخو گے مولا کلت ساڈے سے پی پڑی ہاں اسلو جیسا لینڈ کرو درد اسے ہوئے ہوئے ہو مل سا جی بھی لل چاہتا ہے میر سارے اللہ بڑا فضل ہو جائے تو رب کا پتا نہیں راض جی کسی گریب چیز ناراض شکنجے کسی آسی آئی ماں دسو اج سوچ ہے کہ نہیں سوچ منافع مومنا نہیں اللہ تعالی سانس ہے دے کافرہ نور سونے چاندی دے محل دے چھڑ دے کیا جی کی مسلمان اینی ہے کہ سوچ اپنی بدل لو مومن ہو جائے ہال سب نہ پھرنا اسی گل پیچھے فلا نہیں وہ مالا فلن سمجھی رب سونا چڑھ یا بول ذرا سجنا آج تین پرانے مجید دی ایک ہوبارک جس دے اندر مولا تالا نے اسے مضمون بڑے پیارے انداز اندر بیان فرمایا ذرا توجہ لال بول اللہ ایڈ مالدار سی جزانیاں کنجیا پوری ایک طاقتور جماعت ٹولیا کو سی چکی جزانے نہیں خزانیا دیا کجیا چاہر کیمتی مال اولا بندوان اندیاں کلیاں نہیں سڑ چک سکتے مالدار دنیادار جب اپنے زیب سی ن اپنے مال باہر نکلیا کرو اگے دو ٹولی کھڑے تھے ایک ٹولا جہلان سی ایک آخری اللہ تعالیٰ بیان فرمایا علم والے آخر سی وہ بھی سونے بیان فرمایا بولو جسبہ سولہ رفرم دنیا اوتیا قارون جدر نکلے دنیا کی آخرت تل غافل سر وہ کی کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما یا کارو باہر ایک ایک اگو کہ بڑے وقت والا بندہ آپ لگایا جی کتنے तला तला रख जहलान खाता तेल माले है ही नहीं सन जे उसका समान वेख के नसीबे वाला समझा लग पे है सालू मिले قبر ہر شہر گئی ہٹ گئی خیر سواب منو امل سوال ولا يلقاها الا الصابرون اللہ خراب آجر جدا بدلہ انعام جوڑ کے اگا دا جہان سواب جگہ بدلا ان رکھے چاہا ہے باہر جانا تعالی ویڈا نشی والا بالخصوص کافر مال ویخ کے ترقی کر گئے اگا نکل گئے پچھا رہ گیا لاکھ کتاب پڑھے لانچی جہاں پا لے گند لے پھر انعام ہے رب جنت جہی مولا حسین مل رہی وہ سمجھ لے وہ بندہ علم دنیا کوئی کتاب دو چار سوتا اپنے پو سکھا کے اپنی حق کو سب تو پہلے سی کہ نبیا دی زندگی کے بندہ اپنے <تصفح> زندگی مبارک نابل رگبت بنا آخر زندگی ہے ساری سونے کی زمین تا بھی اصا اکھ فر کے نہ اس شہ نت ویخنا جنوب ربیل دہ ہے اللہ کی جنت تالم اللہ ٹھیک ہے نا میرے خیال میں سکول کوئی کتاب نہیں ہونی جافر کے سامان کی تاریف نہ ہو جلہ علم والے <سؤال> دی موٹی نشانی از از دی نگاہ جنگت ریڑے لالچی لالچی بندے کا ہے اور جس کسی سونے کا پانڈا بھی جو مرضی پیا ہوا جا بہت جو مرضی پیا ہو اپنے لگا جائے بڑا مطلب سچی بولیام دسا جی بولو چنگل کے چنگلے اتری سانو کی میاسی جیس درگے پنڈا واگو خرو رین ہو ایک بار آ کے تور جا پانڈا گھروں گا پ سیانے آتے نے بہت شور سورتے نکلا جدنی سونے کا گلام ہو ہا ٹا ہونے آخر بندہ ہی نہیں اصا ادھر ویخنا ہی نہیں اصا جی ویکنا تے مدینے آٹھ گوانڈ محلے بکرا سبا ہوئے پی ہو اپنے گھر کا بوا چی نہیں جو سکا پکا ہے گھر کا اس گزارا کرتا ہے دوسرے کتے کام کہ وہ راکھی کر ساری دیہی چو چھو چھو کدی ادھر محلے کی کبھی اس گلی کدی اس گلی اتوں کو روٹی لے کے لنگ پہ تو مگر تر پہ گھر تو رہتا ایمان دسیا جی گھر کے مالک نو کہڑا کتا دا پسند ہو رب رسول دربار ہی نہیں کافر کسی مال و رب نا ہی پسند کر خاجا ہر پاس منہ ماریا مالک آتا موٹی دے گھر ہی کوئی نی کرم کرنا جا مکل لبا رہ کوئی مارے کوئی کٹے ساڈا جڑا کتا دربار سے بٹھا مو پھر تیرے اک دیکھی آپ اک بھی کھانا یہ مسئلہ بھی مال دنیا دے سامان رب کی رضا نہیں سمجھنا رب کا فضل نہیں سمجھنا جمع ہو ہو آخ باندنے آخ باندنے آخ جی میں آم بندے آنکھ ہاتھ باندھے میرے کئی کوئی آف آخ بندے آخر جی میرا شکر کرانے دینا فضل اسلام فضل جنہیں کول اللہ تبارک و تعالی دنیا نہیں آن دن خالی ہاتھ ہو کے اپنے رب سونے بیٹھا ہے نا سمجھ لوگ رب نہیں راضی پیر باؤ سرکار حوالے پیر باب سرکار نے اولاد مبارک چڑے بزرگ سن سن جتوں تک بزرگ سن سن میں انہوں کی گل کر رہا باد دا ہاں سلطان لکھ دل حضرت با یزید مشتاوی رحمت اللہ نماز گھر دے اندر ادا فرما رہے سن لیو دیکھو میرے گھر دے اندر کوئی دنیا کا سامان تو نہیں مینو نماز دن سرور نہیں آ رہا ہزور بڑا ویخیا جناب دار نہیں پر ماندن میں تعلق کہہ رہا دیکھو میرے دل در کوئی مزہ نہیں آ رہا چٹائی چک کے دیکھا تھلے تین کجور پہ پر چیتی کرو یہ رب دے کڈو اس وجہ لدت نہیں سی آ رہی سجڑا معلوم ہوا جا کوئی با جزید مستامی واگو رب کا مقبول بنتا دنیا نا دش بن کے ہوں یہ مسلا اگل کہ دا مال مسلمانوں واسطے گمراہی کا سامان ہے جی حضرت سیدنا موسا کلی اللہ علیہ سلاد تسلیم جدو تبلیغ کر, کر کر کر کے اس حضرت کلیم اللہ مایوس ہو گئے کہ اے ناڑے نہیں پہ لگے پر نہیں سمجھ پی آؤ جناب کلیم اللہ دی بارگاہ سوال کر دوال سنا وا بولو چا سبحان اللہ وقال موسا ربنا انک آتے تو و عؤں نو و اموالا زينةً وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيل ربنا اتمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم جو تو مایوس ہو گیا بے شو زینت قومت سونا آسائش کا مال فا اموالا بہت سارے دنیا دنیا نکلتی گمراہ پیدر اس مالت نکلتی مالت یہ کر دعا کرنا رب مسالا مال کھ نہ رہ سارے ختم کر سر روے نہ پیڑ پوے نہ مال ہو حرت موسا اللہ علیہ السلام دعا اللہ تعالی کر مصرح مصر جڑے احرام مصر شمار کر دو بڑی بڑیا عمارت سنو حضرت موسا کلی اللہ علیہ سلام اپنی قوم لے کے ٹر وجے اور واپس آ مکان چ نہیں بے یہ نے فراؤن کا بیڑا گر کرایا ہے ادھر بیٹھا گے حضرت سلام نہیں نہ خراب کر بیٹھ سجنا معلوم ہوا ہے قرآن مولا کا سامان گمراہی دا سبب بنتا ہے مال مسلمانوں دی گبراہی دا سبب بن رہا آستے ضروری ہے کہ دے مال کافر نہ کرے بلکہ دعا کرے کہ مولا مال دا بیڑا گر کر انہ دا فٹا چک جدو سامان نہیں لگے گا تے اے دنیا گان نہیں کرے گا ہوں میں گل کر لی تو ہوں آ جا اپنے پچھلے پسند کیتی سچی بولو بھائی دنیا دی زیب زینت یہ پسند ہے آپ نے سادگی پسند کیتی ہے یا فیشن سچی بولو پسند کی تیئے اور اس حد تک پسند کی تیئے کہ محبوبِ خدا دا فرمان عالی شاہ مجمع الزوائد حدیث دی کتاب جندر صحیح روایتیں آپ نے فرمایا بُعِس تو بُعِس تو بے خراب دنیا لا بے عمارت ہاں فرمایا میں دنیا دے اجاڑے آستے آیا سوارا ناستے نہیں آئے سوڑ مطلب کیا مطلب تو اواہشات نت درکشے لگو جو چاہو گے وہ مل جائے تا کر کے مدینے دے نے فرمایا دنیا مومن جنت کافر جنت یہ مطلب یہ نکلا جہا بندہ چاہتا ہے میری جنت اتے ہی بن جائے کافر ہونا ہے مومن نہیں رنگ تو فرمائی جی بندہ بس جی, میری اتھے جنت بندہ رکھت بنتا پیا مومن ہو تو نبی پاک کے فرمان دے مطابق او آخر میاں اتیا گو گزار جاواں اگا میں آزادی اللہ کی جنت کرا جو میرا جی چاہوے گا میرا کوڑا لگ رہا ہے توانگے گی باہر نہیں جا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آن کے توجہ مکہ شریف مدینہ شریف کے اندر یہ دو شہر سڈے اسلام کے مرکز اسلام کن شہروں میں اٹھا بول بول بولو اچھا ہوں میں بڑے ہزور پاک آ مکے دیا عمارت تعمیر کرائی سن وٹیاں بنوائیا سن بنگلے فلائٹ گلیا پکیا بغیچے مکان بنوا کے ناریل لوائے ہو نرسری لوائی ہو نرسری لائن لگی فری اگے لگے میرے آکا نامدار نے نرسری لوائیا سن سوال چلو حضور تو لے کے پیشان نبیاں تک لگے چلو کوئی نبی آن کے قوم اپنی دعوت دینا رہا ہے اٹھو ہوش کرو چنگا کھاؤ چنگا پیو چنگا سیاح کرو عمارت اپنیاں اچیا بناؤ گلیاں بناؤ پانی کا نکاس کا بڑا بندوبست ہونا چاہیے تہترین گدر ہونے چاہیے کوئی سوا لاکھ نویز یہ نبی پیغام لے کے آیا ہے، وہ کی پیغام لے کے آ بچاری قوم مرن ہے مردہ جڑا ہوتا نا مردہ لتوں پھڑ کے نواؤ تو باہے بہو پھڑ کے نواؤ بھاوے دس ہٹ کے نواؤ تو بھاوے اس نندر کو جان ہے تو تو سنگو تین آخر ان اے اے مردہ ہوئی نو فیسر خنویر جڑے ہیں ماسٹر چاہتے چاہتے ٹھیک ہے بابا سڈے کو جان ہے جہاں سم بولنا تو الگ بھائی آدمت خلق مخلوق کی خدمت بڑی عادت ہے صاحب فرما پتھر کٹ کے لیاؤ گلیاں پکیا کرو گٹر بناؤ پانی کا نکاس ہونا چاہیے نرسری لاؤ جبکہ کسر تبجو فارسٹ روپ کے بادشاہ اپنے ملک اور سلطنت کے اندر سارا نظام رکھتے سن ہوب پیغام رب سونے کا مکان ول صحابہ کی تبجو نہیں ہوتی ایک صحابی جو ضرورت تو ود مکان بنا بیٹھا وہ ہو کہ کے کی میں نہ ویچ گرا دے اسلے آکا انامدار کی پیدائش مبارک ہوئی شاہلے ڈگے سنبھل محل ہے سنت ڈے سنجوائی محل ہے سنت کگری پھر حضور سرکار آدھا اللہ پہ محلے ڈگے آیا ہے محبوب نہیں آیا محل ڈیگ آیا توجہ نہیں فرما ہوں راس کے نقطہ کی ہے سنو قوم مکان فضول عمارتیں مصروف ہوگا جیڑی بڑا لگے لیٹرین دس دس لاکھ روپیہ لا دیں کیوں آخ تٹی کا احترام کر رہے ہیں ہم نے یہاں پر پیشاب کرنا ہے تو ہمارے پیشاب کی عزت ہے جیڑی قوم دس دس لاک روپیہ جڑے انسان وحشی لاوے گا اپنے پخانے واسطے <قول> لازمی نتیجے وحشی درندے دل دے اندر ماسا خدا دی مخلوق واسطے درد تے مہربانی دی کوئی تھان ہونی اللہ دے دین واسطے وہ دل چ کوئی تھان نہیں ہونی فضول خرچی پیا کرشی پہ تے مہل اپنے پیسے کھدے سچ کے برباد پہ کہ دس لاکھ روپے کا لیٹرین پہ بنا جبکہ ولید بن ابدل ابدل بن ولید بن بن ابدل ملک ہے یا ابدل ملک بن ولید بھی چالی ہزار درہم اس دیا کہ مسجد چلاؤ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پتہ لگا فرمایا مسجد نالوں خدا دی مخلوق زیادہ محتاجے اینا تے خرچ چکرو مسجد دی خیرے جو مسجد مدینہ دے, دے تاجدار دیوی ساتھی سی تاں کر کے ساڑے علماء اسلام اور فقاہ اکرام نے لکھیا ہے کہ مسجد دے اندر زیب زینت سنگار۔ رنگ جی بنا جی بناوے گا اپنے پلو سارا مال اپنا لاوے گا تو سواب نہیں پاوے گا کہ امت دن برابر چھٹ جائے گا برابر چھٹن کا مطلب ہے جڑا لا کھلوتا ہے اتنے ای پڑتے تھی جا کڑا یہ تین نپتے نہیں تین نپ پکڑ نہیں کرتے جا تا کھلوتا ہے اس تین نپتے نہیں تین چاہے سواب لگتا کر کے گیا اور تے دا طریقہ گیا ہے کہ مساجد اچھا جیسے چندہ ہوتا ہے اس چندے پیسہ کٹھا کر کے لوگ مسجد دے اندر رنگ روگن فل بوٹے نکے نکے شیشے ٹکڑیاں نہیں لے ہے آرام کام کیا سورن پکڑ ہونی ہے کہ تم مال جا مسجد دی تعمیر آستے سی تو کیڑیے کیڑیے کیڑیے کی تعمیر سو فضول ہاں لوگ نے پتا نہیں اپنیا عبادت بڑھائی کہڑی سبزی کڑی کی سبزی کھڑے پتا نہیں عبادت پکڑنے میں ہوں کتابوں کے حوالے دن تھک جا ایک بڑی بڑی کتاب اپنے کتاب جی امام محمد بن حسن امام محمد رحمت اللہ کتاب ہے جیڑا میں مطلب بیان کیا اس کتاب کے باقی فکا دیا دیگر کتاب دے کے بیان فرمایا ہاں جی بخاری شریف کے اندر ہے بخاری شریف کے اندر حضرت سید ابد اللہ ابا سردی اللہ لت زخر فل کبال زخرا فتل دمن سارا نٹ کے بولو سبھا اللہ या वत कुन मस्जदा मस्जद अपन इन संवारोगे विच नक्शो निगार इन क्डोगे जिमें महूद तसारा अपने इबादत खानिया करते सर बहदसी ने ने اس سے روایت کے تحت امدد تلکاری شرح بخاری شریف جندر لکھی ہے امام بدین سارا فتل کتب دلت یہود سنگاریا سی سنگاریا سواریا سنگاریاگاریا جدہ اللہ دی کتاب ندلیا ربدے دین ندل جدو دین بدل بیٹھے اپنی مرضی کا دی بنا بے اللہ تیرا گھر رہے لیکن دین دے کوئی نہیں اللہ دے محبوب دے اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب نے صاحب فرمائے فرمایا او حال انہ دے مسلمان اپنا دین چھڑ جان گے اپنی کتاب چھ گے اپنا قرآن چھڑ جان گے اپنے نبی چھ گے ہلا شریک مولا سوریا مسیحی نہیں آتا ہے اپنے قرآن تو دین کی عزت تعلیم دار ہو کابا ان کریے جہی آن پانی ایسا پلائی کون ہوتے جی اللہ تعالی قرآن مجید تو مسجد حرام دمارت حاجیا پانی پلاؤ توجتے جی یہ ساڈے دین آنگ نہیں جدو قوم دین چی ہے نا سارا زور مسیح مسیت سونی کو مسیح کاری کی مینار ایک سو فٹ لمبا ہے یہ جنا مینار اتنا ہے یارو میں کوئی گل ای جنا مینار ہے یارو میں کوئی گل تو نہیں کرتا پڑا کتاب سامنے پی زخرا فل مساج کا بدلو وانتم نہ ہوا مثل ہے بن جی نہ اس لیے مسیح ابن ماجہ شریف, شریف المساجد امل کرتوت بگڑ جسل کی کرتے آولا سانو نہ ویخ اینٹ شرٹ سمریا مسلا جس اتنے کون پہنچے ایمان دسو میرے مستفا کریم میں آن کے سرکار نے دین ہے یا حضور نے اپنی مسجد مبارک سواری نے مسجد مبارک بنائی چھڑ کے اتوں فلے مطلب لا کے چڑیا کی چھت پائی ہے سرکار نے تھلے فرش تھلے جا فرش کی وہ تھلے چٹائیاں نہیں تھڑویاں بارش ہونی چھ چونی چھت چونی تے تھلے سرکار نے سجدہ فرمانا آپ دا مبارک چکڑ دے اندر پھر جانا چکر درجی پھر اندر صحابی نمازی پچھے ہوئے ایمانس ہوئے پھر کیوں رب العالمین فخر نہ کرے فرشتے ہو سی راوی کرن دی خاطر اپنا چہرہ چکر لبیڑی کھڑے نے سارے اگے این آسلی پکڑتے ہیں اپنے تن دا خیال نہیں یہ سی خیال ہے فرشتےوں کبھی تال کا بھی بندہ ہے بولو کر کے لاہور ہی بولے اقبال فرماندہ مسجد مروسی آ نماز جہیا سوہنیاں مسجد بڑی خلیا نا کھڑیاں ہیں اللہ مسجد نہ رہے جانی وہ صاحب نمازی ہیں مستفا صاحب رکھتے مسجد ہیں نمازی ہی بھی ہیں پر مسجد پہ اللہ میں اقبال ورگا کوئی ہوگا نا بندہ ہاں. جان جی اڈے سنن والے ہونے کے مسیح کی حالت سنے تو مسجد وی پکڑے کرے ہووے فیصل مسجد ہو سیر گاہ بنی ہوئی فوٹو کچی جا رہی ہے پرو نہیں بلے وہ آتا ہے بانگ بھی نہ پڑو تو نماز بھی نہ پڑھو آدھے چلو تیر کر مجھے نماز ہاں بار بھی سیر کرنے بادشاہی مسجد آیا نہیں ٹونی بلے فیصل مسجد اچھا فیصل مسجد ہاں اصل وہ کھونی ہونی کورنی بڑی روندی نہیں ہونی لاکھ لانت پہلے نمبر تے زیاد دجال کا بناو والے پہلے نمبر سے لانت اسال پئی جڑا دجال یارہ سال دیلام دھوکھا رکھا اسلام آ رہا ہے آ رہا ہے ساری یہودیت چلائی رکھی مڑ لانچ پی انہوں نے جڑے ہوں جنابی تجوی ہے جہاں پیسا روپیہ لا کے لے کے انہا کفر آلے کہ تھڈو نوال خدا دی کافر دے پچھے باندھو گئی تو کافر خدا دے گھارت بڑھ کے جناب او لانتا لیندہ پھردہ ہے تو لانتا پھوندہ پھردہ ہے خدا دے گھارتی بے حرمتی کردہ پھردہ ہے وہ ایمان ناردہ سو انجدی مسیط کیوں نہ رووے مسیطوں میں پھاوے کچھی پر مومن انجدیو وڑ کہ کافر مسیط اچھ کو تھوڑا جو پھر ہوا کر میں دسنا یہ چاہتا کفار دا سامان جا جی سائنس جی اے اے گمراہی دا, جن اللہ تعالی دا قرآن جی میں ہے پیا میں اس دے مطابق میں گل کرنا ہے کہ سونے چاندی دا جی ماس محل مکان انہوں دے ہوں تو ایمان والے نہیں تھرانے جے سونے چاندی دے تو باہر نہیں نا. لیکن ہے لویا پیپا بڑا سبریا شیشے بڑے سونے گیا جناب چمکیلیاں چمکیلیاں نے سہ بندے ایسے نہیں سہ بندے اس لیے ایسے نہیں جئیمان کر لے او بندے گین تے لیا وہ وی گئی آخلا گیا میاں ہوں کیونکہ وہ لستے لین قران سادگی دا جو سبق پڑھا ہے یہ منع کرتا ہے کہ ان کی ایاشیت یعنی پسند نہیں کرتا ایک دوسرا کا پھر کے آخ لے تو ساڈی مننی پی تعلیم بھی سا لوگ تہذیب بھی ساری لو پھر نہیں نا دنیا ہو زندگی وچ قرآن شریعت نو دخل نہ دیو دیکھے رکھ دو دنیاوی زندگی میں قرآن شریعت خدا کا کوئی کام نہیں نو پتہ ہے کہ اگر دنیا کی زندگی اندر قرآن شریعت خدا کا دین آیا آیاشیا نہیں رینگی پھر مومنا کی تبجو آخر تالا ایک دوسرا لیکن بےمان کر بغیر <تصفح> ہاتھ بولو بولو تصال دے کے سمجھا یہ ہوا موبائل یہ سنا آواز ایو نہ لیکن یہ دسو کہ اس موبائل دے عورت بولتی ہے مسلمان بھی نکلی سڈے گھروں گئی اسکول چلتی عزت لٹا کے پھر انٹرویو پھر دفتر پھر دفتروں جناب اتے آن کے سکھڑے ہر کسی گل کر دی ہے کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا جہے مسلمان کی دھی بہ ازان نہیں سی پڑھ سکتی وہ کتنے مصروف ہوئی بیٹھی کن گل کر پیا کہ ایک بےمانی کا سامان اللہ تعالی جو فرمایا سونے چاندی بحال دے کافر ہو جانے سے کسان سونے چاندی نہیں آندہ لا لگا لونے چاندی کا ہوں تو حال سی اے تیالے پلاسٹک دے پیپا ہے یہ بھٹ ہی آخر جہاں بچا کام جو بےغیر کا کرتے ہو پہ بھن اپنی تسا کٹ کے باہر اتنے تک لیا آتی تسا یہ نال آخو کہ آسان ترقی پہ کرنی یہ نہ جیسا گناہ کرنے گنا کرنے یہ نہ آخر جی نجائز پہ کرنے یہ ہے حقوق نسواں یہ ہے آزادی یہ ہے ترقی ہوں جا پرانے مجید دی مخالفت اللہ رسول دے خلاف چلن سمجھے ترقی آزادی کے حقوق تے سمجھے اگر عورت خردے پر بیٹھے گی حق مارے باہر نکل کے عزت لٹا کے جا کے ہر کسینا نمبر مقام پورا حق پورا ہے. پھر آزادی تے ترقی ہو گئی ایماندار دس وہ حکم نو غلط سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا کہ نہیں پیپے نے پلاسٹک نے کافر کئی کر چیا سونا ہوگا میں کشمیہ پہننا جی اج بدلے مہل بھی آنا میرا پتر بھی بس مال بھی فیب کش بھی فیب آ تا دور کتنے جا رہے میں کتنے جا رہا دور تو ہی دور بنتا چند تو سورج نال ہی جس بندے گل کرو دین بھی اب نیا دور ہے اب نیا زمانہ ہے جس میں کفر دے خلاف جدو بولنا تجو میں کفر دے خلاف دے خلاف بولنا دے خلاف بولنا تو وہ پتہ پتا کی آدھے آ جڑا شوکر سیالوی میرے ہوں جب میری تحریر دا کا گلیا نا جس کی میں خدمت کرنی اس, اندر اس آخر یہ لکھیا ہے کہ جی خلاف بولنا ہے پھر فون کیوں رکھنا ہے گڈی کیوں بہن کی مطلب کی مطلب جے کوفر کے خلاف بولنا تو پھر یہ چل بھی یہ کہ بائیمان یہ اصل بھی باقی رہا مسئلہ ہوں اصل کیوں استعمال کرنے آ میں کیا بلا ایک بندہ گٹرچ ہے اس واسطے کہ میں ذرا سونا بنا وا موا خوشبو لگ جانی جب باہر نکلا گا تو کستوریا ورگی خوشبو آئے گی <laughs> دوسرا گٹر چڑتا ہے وہ آتا ہے تو کیوں بڑنا پیا کے بندہ ڈگا میں انہوں کٹنے کیا بڑا اینا دو دونوں فرق ہے کہ نہیں میں بائی نا, تو ترساں اس گندے گٹر نو. کستوری کا محل سمجھ کے وڑ دے استعمال پکڑتے ہونے پہ اس گند گند سمجھ کے لوگوں کھڈن کڈن خاطر قسم خدا کی کر کے نہمانہ بدل لگ پے جی اڈنے آنے ہاں تو دنیا ہوں آ جسل بدل جائے گا دل کی تمنا فرقی ہو گلیاں او دین دی بہار ہو الدین ایوبی بادشاہ عمر بن خطاب ورگے حاکم مومن اٹھارہ ٹاکیاں مومن مسلمان شیر خدا دے جد کرن فتح پاک قدم روخ دا میدان جنگ ہو فرشتے پہلے منتظر آ امداد آستی آئے اتو یہ مردہ جاوے اللہ دے فرشتے کھڑا جنت دے دروازے کلے جرضی بڑھ جا جی رب بھیراہ بھی رسول بھیراہ खैरत भी बचे ईमान भी बचे औरत पर शर्म हयात फैकर होवन निजाम न हो कोई बंद कि रोंद ना हो हर बंदा अमन सकून हो पोत्र सौदा सुथरा कि नहीं घाटा उठी बैठे बाद असल अंग्रेज त फा नहीं छ अंग्रेज तो रोंद होना میں تھوڑی جی شکل دے کے روپیے سو شاید چھ تے ہزار کو لٹی چھ چھ ہزار لٹیا کو لے لیجیے پیسے بھی بات دن وا تو ہو دین ایمان بھی ایمان تو بھی گائے خدا پھول تو بھی گائے میرے نال میں سڑن گے تو ایمان نہ رو گا خوش ہو رہا ہے یار اس کام بچاری کدی سوچیا سوچتی تو سمجھ نہیں لگی میری گل تو مالا ٹالاج پرانے مزید کی روشنی چکا بادر کرنا ضرور کافران دا مال مٹال سمال مسلمان دی گمراہی دا سمان ہے جس نال گمراہی آئے وہ قرآن کھڑ سکان ہدایت سمندر لانت کی جہے سور آتے نے سائنس قرآن چ نکلی بھائی مانو جے سائنس قرآن چ نکلی فرم سونے چاندی محال میں جی سونے چاندی دے محل ہو سائنس کئی چڑھ گئی سنس جو سائنساں چڑی سارے تے ولی بن جانے سن جی سائنس تو چ نکلتی جی سارے بلی بن کی وجہ لا فرمانا سگو سارے بئیمان ہو جانے سن یہ صرف اور صرف جی الدا کیتا ہے اپنے قبر آکمت انسانیت اپنا ماحول سارا برباد کیتا ہے کیا سجنا سرف کافران کا سامان اگر سویرے دنیا ہلاک ہو جائے نا تو ہونی ہے گل سمجھا لگ پکی گل ہے قرآن حکیم قرآن مجید بھی، حدیث بھی اور تاریخ کے جیسے لوگ سڑک سوار لگ پو مکان عمارت فضول بن وادو تو وادو ناریل لون سرو کے بوٹے لا دے نکے نکے پودے لاؤ اجاشی کر لگ پے اس لیے سمجھ لو اس قوم دو خدا دا آیا یہ ای برباد ہوئی آزاد کتاباں تک ایو آ تاریخ کی مستلب وی وی کتاب جمار ہو سارے نزدیک مقدمہ ابن خلدون آتے نے اس مقدمہ ابن خلدون کے اندر سفا نمبر تین سو تہتر اربیس لکھا جسے قوم آ کے ناریل لاؤں لگ پی دے بوٹے کیا مطلب ضرورت دے مال نہیں مہل ایاشی زیب دینت مقصود ہوں ادھر لگنے اس لیے سمجھو شہر گرف ہوئے خدا کا سہارے آیا کیوں؟ خدا خدا, دا دا خدا دل رحم نہیں ہوں انسانوں کی خاطر کوئی درد ہمدردی نہیں ہوں جدو نہیں ہوں فضول پیسہ لا رہے ہوں انسان نال مر رہا ہوں لیکن وہ سور اپنے خرچ جی خدا کا پورا نال ہے لیکن اے جناب اپنے ایسے انسان دروازے بند ہو گئے پتہ نہیں لگنا اس لیے خدا دا قہر تعداد آئے انہوں نے سمیٹ کے تر او اور رب دنیا سو مطالبہ اس گل کا نہیں کہ تصای کرو تو میرے بھول جاؤ میری آگے آتا آخر بھول جاؤ اللہ تعالی دا مطالبہ گزار کے اپنی جنت بنا لگ پے خدا دے خدا دی مخلوق دے بارے اور آج لے قسم خدا دی کر کے آنا جس علاقے تر جا ڈیفینس تر جاج جہاں ہاؤنگ سکیم درندیاں دے پہلانی پہنچ انسان ہونا ماسا, ماسا رحم نہیں ہونا اتوں دے خونخار درندے ایڈے بگیان دے, دے پتر بیٹھے کہ یہاں دے سڑک تو تی تو لگ سکے کیوں ایمان دس سوسائٹی کے علاقے ہونا گیٹ بند ہو چوکیدار اتے اگر کوئی پیاسا بوکھا مرد ہو مر جائے ان کجرا ویخنا بھی ایک بندہ پیا سچی بولو جی سادگی ہونی ہے نا اتے جسافر گزرتا پیا ہو مسلمان پھڑ کے آ چڑ دے براوا کدھر چلیں رات دہ جا یار روٹی پانی دکھا لو فرمائیو مرے پیو ماں دل چ پیو ماں بارے رحم نہیں ہوتا وہ پیسے دے اندر آن گور کرنے جنازا بھی تک رکھ مریا لکھانگڑے نہ کجرا کے دلوں میں ماں پیو تھان نہ ہوجے انسان واسطے کی ہو سا جتکا جڑا یہ مڑ بھی اپنے ماں باپ کے قدم تھلے چلنا سمجھنا سمجھتا ایمان بن گیا این کروڑ روپئے ارباں روپئے لا کے سرمایہ دار خون خار تبقہ اللہ تعالی آزاد سمان طبقہ جس بندے نے یہ ویخنے اللہ دے کہار عذاب کے کار اداب لے کہ ایک پاس ہے عوام گریب مسکین جہے ان سور دور کما کما کے کما یہ نہیں کما نکمے کے پت ہوں یہ صرف ایسے طریقے نے جس طریقے کماون آ رہے تو تو اے نکمے دے پوتر لوٹ, لوٹ کے انہوں اے ایاشی انہوں دا ساری زندگی ساری زندگی ایک بہن مکان تعمی ہونا سور دالی چالی لاک دین بن جانا ہے ہر وجہ کی ہے کما والا جا اپنے سر فال دروٹ ہے, ہے امریکہ بچ برطانیہ ایک ایک جافی دا, دا معاشرہ بن جائے کیا رب اس قوم اے رب دی سنت نہیں جنیاں تاریخ پیچھا پٹ کے دیکھے گا اگر علیہ سلام دی قوم آگ! اسی طرح جی یہ سور اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا بنا بڑان پہلو اگے ہال تک کچھ تعمیر نہیں ہونا لیکن ان گیٹ ویخ گیا چالی چالی لاک روپیہ انہوں کے گیٹ چ لگا ہوتا یہ سور کے سورا نر گریب جا کما کے دلا جس ہاتھوں اور جڑا او گیٹ لگتا ہے اس گیٹ دے اگے پانچ, پانچ مہینے دو, دو مہینے ایڈیاں ایڈیاں لائٹاں سرچ جہیا لائٹ اسمان جاو تے جناب گھن سے جناب تین تین پن, پن, پن کلو میٹر تو روشنی جائے وہ ویکیا کدر کدھر لٹ سکتی پانچ میل دور آسمان لٹ پی جی مسلمان غریب مومن انسان کما دے گھر دے ویچ بلو بلو بلو بلو بلو بلو رونا رواں میں کر کے اپنے اتر بھی چکا بیٹھا تبن گے جڑے یہو جہ سی کریف ہو ماشاءاللہ چودھری صاحب فلانے صاحب سر تسی ہے جنتی لوگ جی جنت تیر پیو دی پوتر ایتھے بنیا کھڑا کار جنت دیتی جریفا کے پل بنی جان گے جدو پل بن لے انہیں روپیہ لکھ کھنا تھی پا کام کیا کرتے ہو جس ویا گئے باگ لگے رہ جیتے رہے سردار کے بال مجالے جی بھانڈ جا کے اگلیا نو آخو بھائی مانو کی پکڑ د وہ خرے پہ نچاؤ پہ بھنا پن نچاؤ جو بھی ویا کریں پنڈا کام کی باگ لگے رہے سردار پھر جی کسے دس روپیہ کرائے ہوا لگے ہو تو اندرو تھوڑی تریف کردار بھاگ لگے رہا سردار جنتی اگلا سب ہر سال حج کرتا ہے یہ پتا نہیں پیسہ لوگوں کا پیاسو لوگ. <laughs> پیسہ دا ہر سال حج کرد کرد ہزور دکھان روپیے لا چڑھتا ہے آخنے ہی نہیں یہ پھر اگلے پیسے دے تے پانڈا لیکن کسم کی یاد رکھنا جڑا بندہ اللہ دے نبیان دے دین دا سچا خادم ہونا ہے نا, او اے نا دی فرو تعریف نہیں کرے گا او نو ہمیشہ رگڑ کے رکھے گا اے کیونکہ خدا کی دھرتی تے خدا دی مخلوق واسطے تے عذاب دا سمان نے بربادی دا سمان نے وہ انہوں کی تاریف نہیں کر سکتا انہیں جی تعریف کرنی ہے محمد عربی دے حضرت بلال دی کرنی ہے یا پیر علی پھر میرے دی کرنی ہے OK, those who سجنا توجو یہ ہوئی مال سرمائے پیسے والے حکمران سرمایہ دار طبقہ عوام غریب تو بھی کوفر کرا ون دی کوشش کر مولیاں نو بھی کوفر دی کوشش ہے یہ ریتنا دی پرانی بنی اسرائیل کی ایک گل سنانا تے تیرا ساڈا نقشہ سامنے آ جائے کتاب دا حوالہ سن بہ حقی شا بلی جلد نمبر چھ باب فل امر بل ماروف و نہ المنکر نیکی دا کا تے برائی تروکن کا جڑا باب بنا ہے اس دن بر روایت موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ نبی پاک صاحبی فرماؤں گل جب بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا وقت لما ہو گیا مدت درال ہو گئی کوئی عذاب نہ آئے جہاں نو کرے ہوں توجہ انہ دے دل سخت ہو گئے دل انہوں نے کتاب بنائی اپنی طرفوں اپنی مرضی خواہش خواہش نفس دے قانون بنا اپنی مرضی دلان چ بنا دین اپنی مرضی بنایا جہا زبانہ میٹھا لگے نفس دی خواہش پوری کرے کتاب ملونا چڑی مکان ہوا میں کثیر منشاہ جڑی اللہ دی کتاب سی رب سونے دے بندے نبی جڑے کتاب لے کے آئے سن اللہ دی کتاب उन्ह लांतिया की अजाशी तफ्स की खाहिश रुकावट बनती सी जब रुकावट बनी उन्होंने सोचा पर छो खुदा किताब लू की पढ़ना पढ़ा करना है अमल यह साह में रुकावट है हत्ता नू किता बल लाह वरा बहू रेम कान हमला जालूरू پڑھنا پڑھانا ہر شا چ خوشدار یہ شور پیسے لگے کتاب سے بن گئی اچھا خدا کی کتاب نا چڈ بیٹھے ہوں پر ہوں ان کرو جہی میں اس کتاب سے کیویں لائیے خدا کی کتاب تو کھانا دور کریے ایک بولیا ایک بولیا آلما نو جے قبول کر لین تو ٹھیک نے جب قتل کر دو مرنگ سڈا کام نہیں تھا منسوخ لگے بنی اسرائیل دو جہی قبول کرے عوام چڈ جہا نہ قبول کرے ماری سٹی آؤ ایک بچوں بولیا انہیں آخر نہ کرو تسا بھیجو آل آلمال کتاب دے وہ قبول کر گیا نا تو سارے قبول کر لین گے کیونکہ آلما کے پیچھے بڑے چلتے ہیں مرو میں روایت کا پیش کرنا کتاب کے حوالے ہاں کو لگر کا مسلا تھوڑا فلانا عالم بیٹھا جی اندر بندہ کھلو جے وہ من بیٹھا تو لم یخت لفال وہ من گیا نا کسی بھی تھوڑے خلاف نہیں بولنا سارے آخر سا ہوئے سور اللہ راستے سارے جانتے اندر شیتانی ہوں انہ کیلم وڈا جایا تبجو کی منصوبہ ہو گیا کوئی سیاح سی اللہ کی جی کتاب سی وہ لکھ کے نہ کاغذ لے کے نہ سنگ توجہ سنگ لے کے اس رکھ کے نہ اس گل چا بنیا تو استو کپڑا پہنچ گیا بادشاہ کی کچہری شرمایادار تھارے سور کٹے ہوئے بیٹھے ان آخر حاضر تتاب کہ نہیں وہ جی کتاب گلے دنگ لٹکائی ہوئی سی نا جان بھی اپنی بچائی ان بھی چپ کرا جا. بڑی حکمت نا. کہن لگے کہ میں اس کتاب میں اس کتاب نشارہ کرتا وہ گلے والی کتاب آسے اگلے سب دے سا کتاب کرا دے انہوں نے جاؤ جی حضرت صاحب تشریف لے جاؤ اپنی جان بچا گئے کوفر کو بھی بچ گئے لیکن وہ چلے گئے پچھوں عوام ناسن اسل کی وجہ عوام حقیقت حال کا پتا نہ لگا وہ حضرت صاحب سارے منگا اس کتاب نے جی ریا لکھ کے دیتی عوام او تھی کتاب پیک کرد گمراہ मुण मौला मैं दुआ करना रब